اولو باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفخیہ ونفخیہ یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفاروا یاردوکم على اعقابکم فتنقلبو خاسرین اے, اے, اے, اے, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڈیوں کے بال پھیر دیں گے پس تم لوٹو گے خسارہ پانے والے ہوگا بل اللہ مولا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے تمہارا مولا ہے وہ خیر الناصرین اور وہ مدد کرنے والوں میں سے بہترین ہے ثَ القیفی قلوب بلّین قفر و رحما اشراق و بلّہ مال مزل بہ سوقانہ عن قریب ہم ان لوگوں کے دلوں میں روڈ ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسا کچھ شریک ٹھہرایا ہے جس کے جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری واہ منار اور ان کا ٹکانہ آگ ہے و بسا مد قرض اور ظالموں کا ٹکانا برا ہے والا قطا کا کو مذہبہ ہو اس سونا ہوں بھی ہی اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کو اس اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے حتیٰ اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ و تنازع تم فل عمری حتیٰ کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرنے لگے واسعی تما دی ماں آرا کما تو اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس اللہ نے تم کو وہ کچھ دکھا دیا جس کو تم پسند کرتے تھے جس سے تم محبت کرتے تھے یہ <خب> <tune> غزبۂ افرد کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان پہلے کافروں کو کاٹتے جا رہے تھے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور وہ شکست خوردہ ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا کہ یہ جو پہاڑ کا درا اسے نہیں چھوڑنا جو تیر انداز وہاں پر مقرر تھے انہیں کہا گیا تھا کہ ہمیں چاہے فتح ہو جائے چاہے شکست ہو جائے جو بھی ہو جائے تو میں یہ جگہ نہیں چھوڑنی لی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا ہے لوگ مالے گنیمت لوٹ رہے ہیں تو یہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کئیوں نے کہا جی اب تو فتح ہو گئی ہے مسلمانوں کے ہاتھ میدان آ گیا ہے تو لہذا اب چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اور جا کے مالے گنیمت اکٹھی کرتے ہیں اور کچھ دوسرے تھے جو کہنے لگے نہیں نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے تو یہیں پہ رہیں تو ان میں سے کچھ افراد نیچے آگئے وہ جگہ چھوڑ کے تو غنیمت اکٹھی کرنے لگ گئے اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ جنگ کے بڑے ماہر تھے انہوں نے دیکھا وہ جگہ خالی ہے تو یہ پیچھے سے لشکر کو لے کر گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دی پھر وہاں سے مسلمانوں کا نقصان ہوا کہ تقریباً ستر افراد تو گئے لیکن مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا تھا منکم من منکمئی دنیا اور من, من کمئیرات میں سے کچھ ایسا ہے جو دنیا چاہتا ہے اور کچھ ایسا ہے جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے آخرت چاہتا ہے تمہ صارفہ کم انطالیہ پھر اس اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے یعنی کافروں سے تمہاری توجہ ہٹا دی والفا ان کم اور البتہ تحقیق یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا والمن <الْمُؤمنین> اور اللہ تعالی مبنوں پر فضل والے ہیں استصع عید والا طلبون اعلیٰ ور رسول ودعکم فی خراقم جب تم چڑے جاتے تھے اوپر کو یا دور چلے جاتے تھے اور تم کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہیں پچھلی جماعت میں تمہیں بلاتا تھا تمہارے پیچھے والے لوگوں میں کھڑا تمہیں بلاتا تھا فسابا کم غمم بے غم لکیلا تہزان تو اس نے تمہیں غم کے بدلے غم پہنچایا تاکہ تم نا غم کرو علامہ ما کم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ولا ما کم اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا واللہ اللہ خبیر تعملون اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو لیکن ایک تو مسلمانوں کو یہ پریشانی لا ہے کوئی کہ مالغنیمت ہاتھ میں آ رہا تھا وہ سارے کا سارا چھوٹ گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ستر آدمی مسلمانوں کے وہ بھی شہید ہو گئے قتل ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑا غم تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے وہ بڑے پست ہو رہے تھے اور اس کے بعد اس سے بھی بڑا غم انہیں یہ پہنچا کہ افواہ اڑا دی گئی کہ نبی اللہ و اسلام شہید کر دیے گئے ہیں تو اس کے بعد تو مسلمانوں کے حوصلے بالکل ہی وہ پست ہو گئے لیکن اس کے بعد اچانک جب یہ خبر آئی کہ نہیں نبی رسلاط والی زندہ ہیں موجود ہیں تو کیونکہ یہ دوسرا جو غم تھا یہ زیادہ بڑا تھا نبی رسلاطلام کی شہادت والا تو جب یہ غم ہی زائل ہو گیا تو وہ جو چھوٹے چھوٹے غام تھے وہ اپنے آپ بھول گئے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں علامہ اللہ نے غم در غم پہنچایا ایک غم کے بعد دوسرا غام پہنچایا پھر دوسرے بڑے غام کو جب اللہ نے زائل کر دیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا لکیلا تحزن و علامہ فاطقوں کہ جو تم سے وہ چیزیں فوت ہو گئی ہیں والے غنیمب جو تم لے رہے تھے وہ ہاتھ سے نکل گیا اس پر تمہیں کوئی افسوس نہ ہو اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس پر بھی تمہیں کوئی غم نہ ہو سما انگ شاہ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی یگ شا کو جس نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک گروہ کو وا فافم قد احمد ہوں اور ایک گروہ ایسا تھا جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈالا ہوا تھا یدن نبی اللہ الحقن جاہلیا وہ اللہ کے بارے میں نہ حق گمان رکھتے تھے جاہلیت والا یقولا وہ کہتے تھے حلنا من الامر من شئی کیا ہمارے لیے اس معاملے میں سے کچھ ہے کوئی اختیار ہے قل کہ دیجئے ان الامر للہ معاملہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے یقف فی انفوسی ہم وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ما لا یبدون اللہ کا ایسی بات جو جسے وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے یقولا وہ کہتے ہیں لو کان اللہ مین العمری شعیون اگر ہمارے لیے معاملے سے کچھ ہوتا ما قتل نہ ہا ہونا تو ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے قل کہہ دیجیے لو تم فی بوتی کم اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں لابارا ذلین کو قتل و الا مواج اہم تو البتہ وہ لوگ نکل آتے جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا الا مواج اپنی پہلو رکھنے کی جگہ پر یعنی قتل ہو کر جہاں پہ یہ لوگ گرے ہیں وہاں تک یہ لوگ ضرور نکلاتے آتے جنہوں نے قتل ہونا تھا ولی اب تلی اللہ معافی صدوری کم اور تاکہ اللہ تعالی آزمائے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے والی محسا معافی قلوبی کم اور تاکہ خالص کرے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ علیہ صدور اور اللہ تعالیٰ سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک رحمت تھی کہ اللہ نے امن کے لیے اونگ تاری کر دی کہ ایسی سخت لڑائی کی حالت میں جب خوف اور گھبراہٹ ہو اور بندے کو اونگ آ جائے نیند آنے لگ جائے تو وہ خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص احسان تھا تو جو منافقین تھے وہ پریشان تھے انہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے اونگ تاری کر کے اور ان سے خوف کو اللہ نے اتار دیا ان اللہ دین کم یو ملتقی ان مستما کا سابو بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹھ پھیر گئے جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں یقیناً شیطان نے ہی انہیں ان کے بعد اعمال کی وجہ سے پھسلایا تھا والا قدرکم اور البتہ تحقیق اللہ نے تم سے درگزر کیا تم کو مراق کیا ان اللہ غفور حلیم یقینا اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے یا ایوہ اللہ دین آمانو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تقونو کاللہ دین کفارو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا وقالو لیخوانہم اذا وربو فی الارض او کانو غزا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے لیے جا اللّہ زال کا حسرتنفی قلوبہم تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے واللہ اللہی و امید اور اللہ ہی زندگی بخشتا اور موت عطا کرتا ہے موت دیتا ہے واللہ بھی ماتا ملونہ بصیر اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے ان قتلتم فی او متتم من مما اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا اللہ کے راستے میں مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے مغفیرت اور رحمت جو ہے وہ اس سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو ولاً متم او قطل تم لا اللہ تارون اگر تم مر یا قتل کیے جاؤ تو تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے لوٹائے جاؤ گے اکٹھے کیے جاؤ گے فبیما رحمتیم من اللہ لن طلہم بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں لو کنتا فذن غلیظ القلب اگر آپ ہوتے تند خو غلیظ القلب سخت دل والے لن فضو من حولک تو یقینا وہ بھاگ جاتے تیرے ارد گرد سے یا منتشر ہو جاتے تیرے ارد گرد سے فعف تو ان سے در گزر کر وسطہ فرلا اور ان کے لیے بخشش طلب کر و شاور ہوں امر اور ان, کو ان سے مشورہ لے معاملے میں کام میں فَإِذَا عَزَمْتَاتُ تو جب تو پختہ ارادہ کر لے فَتَوَقَّلْ عَلَى اللہ تو اللہ پر توقل کر ان اللہ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اِنْ سُرْكُمُ اللہ فَالَا غَالِبَ عَلَاكُمْ اگر تمہاری اللہ مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے وَإِن يخذلكم اور اگر وہ تمہاری مدد مدد کرے اور اللہ ہی پر لازم ہے کہ کریں كَانَ تو اَنْ يَغُلَّ اور کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے يغلل اور جو خیانت کرے گا یہ اطیبی ما غلّہ تو وہ اس چیز کو لے کر آئے گا جس کی اس نے خیانت کی قیامت کے دن سمت وفا کل سما کسمت پھر ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا اس کا بدلہ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا وہم لائی اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے فریج کے اندر آتا ہے کہ جس آدمی نے خیانت کی ہوگی جس چیز کے اندر بھی وہ قیامت کے دن اس کو اپنی گردن پر اٹھا کے لے کے آئے گا کسی نے بکری میں خیانت کی ہے تو وہ اس کی گردن پر سوار ہوگی نمیا رہی ہوگی کسی نے اونٹ میں خیانت کی ہے تو وہ اس کی گردن پر سوار ہوگا بل بلا ہو ہوگا جو جانور کسی نے خیانت کیا ہے وہ اس کی گردن پہ سوار ہوگا اور بول رہا ہوگا ایسے ہی ہاں وہ بھی اسی طرح سر پہ اٹھائے لے کے آئے گا اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو زمین کے اندر خیانت کرے گا اپنے مسلمان بھائی کی زمین پہ قبضہ کرے گا ایک بالشت بھی تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو کھینچتا پھرے گا اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر دھوکہ دینے والے کے لیے اس کی چوتڑوں پر ایک جھنڈا لگایا جائے گا اور جھنڈے میں لکھا ہوگا ہاتھ ہی گدرا تو فلاں نبنی یہ فلاں ولد فلان کی خیانت ہے اور وہ اس خیانت والے مال کو غدرت دھوکے والے مال کو لے کے آئے گا افا من اتبع رضوان اللہ کا منباء بسخط من اللہ ومعواہ جہنم کیا پس وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ تعالی کی رضا مندی کی اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا اور واہ جہنم اور اس کا تکانہ جہنم ہے وب عصل مسیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے تم دراجات وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف طبقے ہیں دراجات ہیں واللہ اللہ بصیرم بیما اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے لقد من اللہ ابا صفیہم اور رسولمنف اللہ تعالی نے یقیناً ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا یہ علیہم آیاتی ہی جو ان پر ان کی آیات پڑھتا تھا اور ان کا تذکیہ کرتا انہیں پاک کرتا تھا ولی محمل کتاب و اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے وہ من وومن لفی غلال مبین اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اب علم کو کیا اور جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی قد اصب تم مثلیہا یقیناً تم نے اس سے دگنی پر جائی تھی قل تم انہا حادا تو تم نے کہا یہ کہاں سے قل ہوا من اندی انفوسی کم کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری اپنے طرف سے ہے ان اللہ علا قلی شئین قدیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یعنی مسلمانوں کو اگر یہ مصیبت پہنچی کہ ان کے ستر افراد۔ قتل ہوئے شہید ہوئے ہیں مارکہ اخد میں تو کافروں کو یہ سے دبل مصیبت پہنچا چکے ہیں. یعنی ان کے ستر بڑے بڑے سردار انہوں نے قتل کیے مارکہ بدر میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ستر ان کے قیدی بھی بنائے بعد میں مسلمان ہوئے <تصفح> <تصفح> <تصفح> وما أصابكم فبإذن وليعلم المؤمنين اور جو کچھ تم کوئی یعنی عہد کے دن جو نقصان ہوا فبإذن اللہ, تو وہ اللہ, کے حکم سے تھا اللہ تعالیٰ جان لے مکمنوں کو ولی علامہ نافکو اور ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو دفاع کرو کالو تو انہوں نے کہا اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے لڑنے کا طریقہ ہمیں آتا ہوتا تو ہم تمہاری ضرور اتباع کرتے تمہارے پیچھے چلتے منافق لڑائی سے بچنے کے لیے ہُم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِ ذِنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ وہ اس دن اپنے ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ وہ اپنے موہوں سے کہہ رہے تھے مَا لِيسَ فِي قُلُوبِهِمْ جُو ان کے دلوں میں نہ تھا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور اللہ تعالی اس چیز کو خوب جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذين قالوا الاخوانهم وقعدوا وہ لوگ جو خود بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا لو اطاعونا اگر وہ بھی ہماری بات مانتے ما قتلوا تو قتل نہ کیے جاتے قل कह दीजिए فذرؤ عن انفسكم الموت ان کنتم صادقین تو اپنے آپ سے موت ہتاؤ اگر تم سچے ہو موت سے بچ کر دکھاؤ ولادین اللہ مواد اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے آپ مردہ گمان نہ کرو بل احا بلکہ وہ زندہ ہیں ایندا رب یو اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں تو یہ جو شہداء کی زندگی ہے یہ اخروی زندگی برز کی زندگی ہے دنیاوی نہیں دنیاوی اعتبار سے تو ان پر موت واقع ہوئی ہے لیکن اخروی زندگی برزخی زندگی آخرت والی زندگی ان کی اتنی اعلی و بہترین ہے کہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ آپ انہیں مردہ گمان ہی نہ کریں ایسی اعلی قسم کی ان کی زندگی ہاں جی فریقی نبی ماں اللہ فطلی وہ اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے وا یستبشیرون بالذین لم یلحقو بهم من خلفهم اور ان کے بارے میں وہ بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے یستبشیرون بنعمت من اللہ وفضلن وہ اللہ تعالی کی طرف سے نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور اس بات پر کہ اللہ تعالی مؤمنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے نیکی کی اور اللہ سے درتے رہے تقوی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اللہ دینہ قارلہم الناس وہ لوگ کے جن کو لوگوں نے کہا ان ناسا قد جمعو لکم یقینا لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں فاکشوہم تو ان سے در جاؤ فزادہم ایمانا تو اس بات نے ان کو ایمان میں اور بڑھا دیا وقالوا اور انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لم یمسس سوءن انہیں کسی قسم کی برائی نے نہیں چھوا واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے اللہ تعالی کی رضا مندی کی پیروی کی واللہ فضل عظیم اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں انما یقیناً یہ تو صرف شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے فلاں بس اس سے ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو اگر تم ممن ہو ولا ژن کلینار فل اور آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں يضر اللہ یقیناً وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے يريد اللہ, اللہ, يجعل لہم اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ بنائے ولاب العظیم اور ان کے لیے بہت بڑا آداب ہے بال ایمان یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا لینضر اللہ شیء وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے ولہم عذاب الیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ولا يحسبن الذين كفروا ان نملم لهم خير لانفسهم اور کافر یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ جو ہم مہلت ان کو دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے انما نملی لهم ليذادوا اسما یقینا ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں ہم عذاب مہین اور ان کے لیے رسوا کن اداب ہے ماکان اللہ علام تم علیہ اللہ تعالی ایسا نہیں ہے کہ مؤمنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو حتہ یمیز من طیب حتیٰ کہ خبیث کو ناپاک کو پاک سے جدا کر دے و ماکان اللہ علی اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے میں یشا اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے فعام و بلّہ پس ہی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤں و تقو فلاًم اور اگر تم ایمان لے آؤ آو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے اور وہ لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا لہم بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے مَا کونہ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان قریب قیامت کے دن وہ اس چیز کا توق پہنائے جائیں گے جس کی انہوں نے جس میں انہوں نے بخل کیا وَلِلَّهِ اللہ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے وراثت ہے و اللہ ماں تلون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء يقينا اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں سنكتب ما قالوا ان قریب جو انہوں نے کہا ہم اسے لکھ دیں گے وقتلهم الانبياء بغير حق اور انبیاء کو ان کا بغیر حق قتل کرنا یہ بھی لکھ دیں گے ونقولوا ذوقوا عذاب الحريق اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب لالی کا بھی مقدمت ایدیکم یہ اس وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا وان اللہ ليس بذلام للعبید اور اللہ تعالی بندوں پر کچھ بھی ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے الذین قالوا ان اللہ عھید الینا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یقینا اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ لیا ہے اللہ نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں حتى پھر وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے آئے جس کو آگ کھا جائے قل कह दीजिए قد جاءكم رسل من قبلی قبلي بالبينات وبالذي قلتم تحقیق تمہارے پاس رسول وہ کچھ تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر آئے اور وہ چیز بھی جو تم نے کہی قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ تُمْ <صادقين> تو اگر تم سچے تھے تو پھر تم نے انہیں <قَبْلِك> جایا جا چکا ہے جا او بالبیناتی وبوری ویر وہ واضح دلیل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے کل قطل مود ہر جان موت کو چکھنے والی ہے وہ اناما تو فون اجورا کم تو فونا اجورا کم یوما اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے فمن و پس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تحقیق وہ کامیاب ہو گیا وہ ملحیات دنیا اللہ متعلغ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں لا تظلموا ولا غنوا في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذنا كثيرا يقينا تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے اور یقینا تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت زیادہ تکلیف ایذا سنو گے وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور اور اگر تم متقی بنو تقوی اختیار کرو اور صبر کرو تو یقیناً یہ کاموں کی پختگی میں سے ہے امور کی پختگی میں سے ہے اللہ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ واقعہ لیا جو, جو کتاب دیے گئے لتب اللہ کہ تم ضرور اس کو لوگوں کے لئے بیان کرو گے والا تخت منا ہو اور اس کو چھپاؤ گے نہیں فنا بہرحیم تو انہوں نے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا و اشتروا به ثمنا قليلا اور اس کے بدلے انہوں نے تھوڑی قیمت خریدی فبئس ما يشترون تو جو انہوں نے خریدا وہ برا ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا اپ ان لوگوں کو ہرگز یہ گمان نہ کریں جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی ان کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے فلاں نہ بھی مفاظت من العذاب، تو آپ انہیں عذاب سے بس نکلنے میں کامیاب نہ سمجھیں ولہم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے و اللہ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولد اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی وہ اللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے خلق یقیناً آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور کے مختلف ہونے میں اقل کے ہیں اللہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں کے بل وہک کرو اور زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں ربا نام خلق تہادا اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا تو پاک ہے سبحان فقینہ اداب سو ہم کو آپ کے عذاب سے بچا لے ربنا اے ہمارے رب ان کا منتارتا یقیناً جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ کمال الظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ربنا انا سمعنا منادین ينادي للایمان اے ہمارے رب یقیناً ہم نے ایک ندا لگانے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار آواز لگاتا تھا ان امنو بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ ف ایمان لے آئے ربانہ آتی نا وتوفنا معل برار اے ہمارے رب لہذا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر ربنا و ما وعدتنا اللہ رسولک اے ہمارے رب اور ہم کو وہ کچھ عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے وَلَا يوم اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا انَّكَ لَا تُخلِفُ <الْمِعَاد> تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا فس تجاولہ من ان تو ان کی دعا اور ان کے رب نے ان کے لیے قبول کی کہ یقیناً میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو زایا نہیں کرتا خواہ وہ مرد ہو یا عورت تمہارا باض بعض میں سے ہے فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم بعوذو فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کیں اور جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی اور انہوں نے قتال کیا اور وہ قتل کر دیے گئے لو کفرن عنہم سیئاتہم میں ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دوں گا والا ادخلنہم جنات تجری من تحتہ الالنهار اور ان کو البتا میں ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے دریا بہتے ہیں ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ اس کے پاس اچھا ثواب ہے, اچھا ہے یا ثواب کی اچھائی ہے اچھا بدلہ ہے لَا يَغُرَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُ بِالْبِلَاد تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا نہ گھومنا ہرگز دھوکے میں نہ لالے جنہوں نے کفر کیا مطاع قلیل تھوڑا سا سامان ہے ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّم پھر ان کا ٹکانہ جہنم ہے وَبِعْسَ الْمِحَاد اور وہ بہت برا ٹکانہ ہے بہت برا بچھونا ہے لاکر اللہ دن جنہار لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ یہ اللہ کی طرف سے بےزبانی ہے مہمانی ہے خیر ابرار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے البتہ وہ بھی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے ماضر علیہ اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا سب پر ایمان رکھتے ہیں خا شقین اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے آجزی کرنے والے ہیں لاس ترون آیات اللہ قریلا وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے اولا کال اجرو ہم انبیم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے ان اللہ سریع حساب یقینا اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے یا دینا الذین رو و صابر رابط اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو سابر اور مقابلے میں ڈٹے رہو و اور مورچوں میں قائم رہو و تق اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ